ومنهم لا يعلمون الا, وانهم إِلَّا يَظُنُّونَ صورت البقرہ آیت نمبر اٹھتر کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزو کے اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ گمان کرتے ہیں لایا علام الکتاب اللہ امانی یہود میں ایک طبقہ وہ تھا جو انپڑ اور عوام کا تھا انہیں تو کا کچھ علم نہیں مگر وہ اپنے سینوں میں بغض اور بے بنیاد قسم کی آرزویں پالے ہوئے ہیں مثلا یہ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ضرور بخش دینا ہے یہ ان کے دل میں آرزو تھی اور دوسری یہ کہ جنت میں یہودیوں کے سوا اور کوئی نہیں جا سکتا جو انہوں نے سینہ با سینہ اپنے آبا و اجداد سے باتیں سنی ہوئی تھیں وہ اس پر جو ہے یقین رکھتے تھے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 111 اور 12 میں پھر یہی موضوع کچھ مزید پہلوؤں کے ساتھ آیا ہے فرمایا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 بَلَا من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہود ہوں گے یا نصارہ یہ ان کی آرزویں ہی ہیں کہہ دے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے سورہ نساء آئد نمبر 123 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لئی سبھی کمولا امانی کتاب مَن يَعْمَلْ سُو اَن يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہ تمہاری آرزوں پر موقوف ہے اور نہ اہلِ کتاب کی آرزوں پر جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ساری ان کی اپنی آرزوئیں تھیں یہ اپنی ان کی جو باتیں تھیں گھڑی ہوئیں جس سے وہ یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے ہم ایسے ہوں گے جب کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ تو وہ ہے جس نے اپنا چہرہ میرے تابع کر دیا میری بات مانی میرے نبی کی بات مانی اسلام کو مانا وہ جنت میں جائے گا نہ کہ وہ جو خود ساختہ اپنے عقیدے بنا لے جس طرح آج ہمارے ہاں وہ لوگ جو پیروں کو فقیروں کو درگاہوں کو پوجتے ہیں تو ان میں یہ عام طور پر بات پائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی آپ جو جی چاہے کرتے رہیں ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے ہم نے ان کے نذرانے دے دیے ان کے سامنے سجدے کر لیے ہم نے ان کی منت مانگ لی ہم نے ان کی بیعت کر لی اب وہ جانے اور رب جانے اور یہاں پر تو ایسے ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ یہ اشتہار لکھے ہوتے ہیں ہم نے گاڑی دیکھی اس گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا حسین جانے اور رب جانے اننا للہ و انہ راجعون اس حد تک انسان گر سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سیدنا حسین یا سیدنا علی رضی اللہ عنہم یا دیگر جو ہیں صحابہ یا اولیاء اللہ ان کے ساتھ اگر میری نسبت ہو گئی اب میں عمل کروں یا نہ کروں جنت میری ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں انتہائی بودھا اور گندہ مشرکانہ عقیدہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں اور یہ بنیادی طور پر یہود و نصارہ سے نکلا ہے کیونکہ خود ساختہ عقائد پر وہی عمل کرتے تھے اور ان کا رد اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے ومن ہوں ومن اس کا مطلب یہ ہے امی وہ ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو جیسا کہ حدیث میں ہے سیدنا اب اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی ہیں ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کتاب مہینہ کبھی اتنا اور کبھی اتنا ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انتیس اور دوسری دفعہ تیس دن بتائے بخاری و مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے امی تھے بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے دنیا کو وہ باتیں بتائیں جو آج تک سائنس بھی دنگ ہے کہ اس قدر جدید باتیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل فرمائی اور اس امی نبی پر نازل فرمائی یہ بھی ایک موجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے منہ بند کر دیے کہ میرے نبی امّی ہیں اور امّی ہونے کے باوجود آپ کو کتاب و حکمت کا وہ علم دیتے ہیں جو اس دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اور آج تک اس کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ ان کی راہ اور ان کے فتنوں سے بچنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا خالص منہج اختیار کرنے کی عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ